اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْرِبْ لَهُمَّ سَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَائِ فَاخْطَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْعَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَزْرُهُ الْرِّيَاحِ وقانقترا <تصفيق> المل والبنون ذینت الحیات دنیا ولباقیات خیر عند رب کا ثواب و خیر صدق اللہ وزیم <تصفيق> اے نبی آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جس کو ہم آسمانوں سے نازل کرتے ہیں پھر اس سے زمین کے نباتات رلے ملے ہر طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں فعص بحشی پھر ایک مدت کے بعد یہ ساری ہریالی خشک ہو جاتی ہے تذر حریاح پھر ہوا اس گھاس کو ان نباتات کو سب کو اڑا کر لے جاتی ہے وقان الله علا کلِ شعی امو کو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اولاد اور مال یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں والباقیات الصالحات خیر عند رب کا ثواب و خیر العملہ اور اچھے اعمال یہ باقی رہنے والے ہیں اللہ کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بھی اور اچھی امید کرنے کے لحاظ سے بھی کل گزشتہ سبق میں دو آدمیوں کی مثال دی تھی ایک اچھا آدمی تھا اور ایک جو ہے وہ اپنے مال اور دولت اور باغوں پر گھمنڈ اور تکبر کرتا تھا اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا تھا اس کی حقیقت بیان کی کہ انسان بے بس ہے اس کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باغ میرا ہے یا فلان میرا ہے اور اسی وقت کوئی مصیبت آ جائے اور سب ختم ہو جائے اللہ قادر ہے اور کبھی ہے اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں آپ نے دیکھا کل پرسوں کیسی جھٹکا آیا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے سب اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے بس لوگوں کے اعمال کی سزا جلدی نہیں دیتا مولت دیتا رہتا ہے آج کے سبق میں بھی دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے کہ اس طرح کی ہے جیسے پانی آسمانوں سے نازل ہوتا ہے اور اس سے پھر سب کچھ ہرا بھرا ہو جاتا ہے پھر ایک ٹائم کے بعد وہ خود بخود ہی خشک ہو جاتا ہے اور اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ اس کی زمین کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ عارضی سے رہ جاتا ہے ہوا تیز آتی ہے وہ گھاس سارا اڑ جاتا ہے بعین ہی اسی طرح مثال اس انسان کی ہے پیدا ہوتا ہے پھر کیسے ہرا بھرا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے اور ایسا مضبوط جوان ہوتا ہے کہ وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ جوانی بالکل ہی ایسی ہی ہے ہمیشہ رہے گی تو پھر بڑھاپا آ جاتا ہے اور ایسا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ وہی دوائیاں یا وہی اعلیٰ خوراکیں جو اس انسان کو فائدہ دے رہی تھیں وہی مضر بن جاتی ہیں جتنا بھی کوئی مالدار ہو جتنا بھی کوئی صحت کا خیال کرتا ہو بڑھاپے کا مقابلہ نہیں کر سکتا موت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا بس جیسے بڑھاپا آ گیا اس کے بعد سوائے موت کے اگلا راستہ تو کوئی ہے نہیں کہ بڑھاپا دوبارہ جوانی میں بدل جائے لئی تشا بن جوانی کی آرزو تو کی جا سکتی ہے آرزو کرنا تو منع نہیں ہے نا ہم بھی آرزو کرتے رہے ہیں کہ دنیا کی پوری کی بادشاہ بن جائیں تو کیا جائے کوئی منع تو نہیں ہے نا گناہے آرزو ہی کر رہے ہیں نا ایسے ہی بڑھاپے میں بندہ کوئی یہ کرتا رہے کہ جوانی واپس آ جائے نہیں آئے گی واپس بات یہ ہے ہی اسی طرح جیسے پودے پیدا ہوتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں پھر خشک ہو جاتے ہیں ہوا سے اڑ جاتے ہیں ایسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے کیسا مضبوط جوان ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے جو مرضی ہے علاج کر لے جو مرضی ہے اعلیٰ خوراک کھا لے کچھ بھی نہیں ہو سکتا سعودی عرب کے بادشاہوں کی خوراک پیرس کے اندر ایک بیکری ہے جو ٹیم ٹیبل ہے بادشاہ سلامت کا کہ وہ یوں نماز کے بعد سوتے ہیں آٹھ بجے اٹھتے ہیں تیار ہوتے ہوتے دس بج جاتے ہیں پھر وہ ایوان صدر میں آتے ہیں اس دورانیے میں اس ٹیم ٹیبل کے ساتھ وہ وہ ناشتہ لے کے جہاز فرانس سے آتا ہے ریاض میں اترتا ہے اس ان ڈبوں میں ابھی گرم بھاپ نکل رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ سلامت کے میز کے اوپر وہ کھانا آ جاتا ہے اور وہ انتہائی قیمتی کھانا ہے انتہائی سے بخش کے ساتھ حیات کا پیغام رکھتا ہے لیکن وہ بڑھاپا بڑھاپے کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے آخر عبداللہ بھی آ گیا فعاد بھی آ گیا سارے ہو گئے جن مر جاتا ہے بندہ جو مرضی یہ کھاتا رہے اللہ کے امر کا مقابلہ نہیں ہے اللہ کا ایک دستور ہے اور بڑھاپا ضرور آئے گا اس میں وہ بادشاہ اور بڑی بڑی مثالیں اور باتیں ہیں اور یہ عام خوراک نہیں ہوتی بادشاہوں کی یہ بندہ سمجھتا ہے کہ کتنا کھا لے گا نہیں آپ کو میں نے قصہ سے سنایا تھا کہ جس وقت ایرانی انقلاب آیا اور شہنشاہ ایران کو شہنشاہ ایران جو اپنی تقریر میں قید تھا شہنشاہ ایران جو امریکہ نے پالا ہوا تھا اور جب ایرانی انقلاب آیا ہومینی کا بابا کا تو وہ پھنس گیا جہاز پہ اڑا جس کی وہ گویا کہ غلامی کر رہا تھا جس بادشاہ کی امریکہ کی غلامی کر رہا تھا ہمارے پاس نہ ہو جی ہونا ہے مبارک بھی تھا اس نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ مصر کا اس وقت بادشاہ وہ تھا یہ بہت لمبا بادشاہ ابھی بھی اس کشمکش میں ہے اس کو شوق ہے کہ ابھی بھی کبھی ہو سکتا ہے یہ نظام تو اس نے اخبار میں بات میں اخبار میں تعریف پڑھی اس نے اخبار میں بیان دیا شہن شاہ ایران نے کہ مجھے مصر کی حکومت صبح جو ناشتہ دیتی ہے اس سے میں سیر نہیں ہوتا ہوں بھوکھا رہ جاتا ہوں تو میں عالمی برادری پر برخاست کر رہا ہوں کہ مجھے کم از کم ناشتہ تو صحیح دیا جائے وہ لکھتا ہے کہ میری پانچ سو دیسی مرغیوں کا ناشتہ ہوتا ہے لیکن مصر کی حکومت مجھے ڈیڑھ سو مرغی پر ناشتہ دے رہی ہے جس سے میں بھوکھا رہ جاتا ہوں اب آپ حیران ہو اس کا کتنا بڑا پیٹ ہوگا اور وہ ایک مرغی بندہ نہیں کھا سکتا وہ چلو ایک کھا لے دو کھا لے ڈیڑھ سو مرغی کا ناشتہ مصر حکومت دے رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھوکھا رہ جاتا ہوں دوستو ایک عجیب نظام ہے یہ یہ دنیا اس مرغی میں سے وہ صرف ارتق نکالتی ہے کہ وہ مشکل ایک ڈیڑھ چمچ ہوتا ہے تو وہ ڈیڑھ سو مرغیوں کا ایک گلاس بنتا تھا وہ ارخ خاص وہ لب اس کو چاہیے تھے دو سے ڈھائی گلاس ناشتے میں بادشاہوں کی خوراک اسی طرح اور, اور طرح ہوتی ہے امام ابو یوسف سب رحم اللہ تعالی کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کر چکا ہوں کہ جب امام ابو عنیف رحم اللہ تعالی کے پاس یہ سبق پڑھنے لگ گئے وہ یوں ہی ہوگا کہ جیسے یہاں سے گزر رہے آگے جا رہے ہیں تو سبق ہو رہا تھا تو بیٹھ گئے سبق میں اور سبق پسند آ گیا امی نے دو چار دن بعد ڈھونڈا تو وہ سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈانٹنا شروع کر دیا اور امی نے کہا ملا جی اس کو کیا پڑھاتے ہمارے گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے اس کو ہم کیا سکھا رہے ہیں میرے بچے کو یہ دھوبی کے پاس جا کے کوئی سیکھ رہے تھے کپڑے دھونے کا امام ابو یوسف جو وقت کے قاضی القزات ہرون رشید کے زمانے میں رہے اور یہ یعنی قاضی القزات ہے کہ جس نے نظام اسلامی مدون کیا ہے کہ یوں کزات ہوتا ہے یوں شرائط ہوتی ہیں یوں مقدمے ہوتے ہیں فلاں فلاں یہ پورا اسلامی نظام جو مدون ہوا وہ ہرون رشید کے زمانے میں ہوا اور قاضی امام ابو یوسف جو ہے وہ اس کے وہ دانی ہے تو امام صاحب نے کہا محترما ڈانٹے نہیں ہم آپ کے بیٹے کو پستے کے تیل کا حلوہ کھانا سکھا رہے ہیں لوگوں کو کھلانا نہیں اس کی تیاری کرنا نہیں آپ کے بیٹے کو پستے کے تیل کا بنا ہوا حلوہ کھانا سکھا رہے ہیں وہ واہ یہ بھی کھا رہی ہے کا تیل بھی کوئی نکلتا ہے پستہ پورا ایک من ہو دوستوں بہ مشکل ایک بار تیل نکلتا ہے اور وہ تیل حیات ہے انسان کی زندگی کا پستہ سب سے زیادہ مفید ہے دماغ کے لیے جب ہارون رشید کا کہاں یہ حلوہ تو کہاں غریب یہ تو وہ لوگ ہیں کہ پھٹا پرانا لباس ہے کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا طالب علم کی زندگی ہر دور میں اسی طرح رہی دینی طالب علم کی زندگی تو جب امام صاحب قاضی القزاد بن گئے ہارون رشید کے زمانے میں تو ہارون نے کہا کہ قاضی صاحب آج ہمارے پاس آپ کھانا کھائیں گے تو کہا ٹھیک ہے کھانا کھانے جب لگے کھانے شروع ہو گئے جب حلوے کی طرف ترتیب بنی تیل کا بنا ہوا حلوہ آپ کو کھلا رہا ہوں جو بادشاہ کے دو دفعہ پکتا ہے جب پست کا موسم ہوتا ہے تو سیزن میں ایک یا دو دفعہ بادشاہ کے گرم میں بھی میں نے کیسی ایسی غلطی کر لی ہے کہ جس سے یہ چیف جج جو ہے رونے لگے تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی طبیعت درست ہوئی تو پوچھا کہ میں نے ایسی کون سی غلطی کر رہی صاحب کی جس سے آپ رو رہے ہیں نے کہا غلطی نہیں میں جب بچہ تھا اور گیارہ سال کا تھا دھوبی کے پاس کپڑے دھونا سیکھنے کے لیے جاتا تھا راستے میں امام ابو حنیفہ کے سبق میں بیٹھ گیا نے ان کے میں شروع کیا امام صاحب کو اور کہا تم اس بچے کو کیا کر رہے ہو کیا سکھا رہے ہو گھر میں کھانے کے لیے نہیں ایک گرم کما کے لاتے ہو سو روٹی ہے تو اس وقت میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ نے امی کو میری امی کو یہ کہا تھا کہ میں یہ صرف جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ بادشاہوں کا کھانا بہت اونچا کھانا ہوتا ہے بڑی صحت والی باتیں اس میں ہوتی ہیں کوئی بوجھ نہیں ہوتا کوئی گیس نہیں ہوتا ہر روز ان کو سلوشا ڈاکٹر چیک کرتے ہیں لیکن بادشاہوں کو صبح بھی ڈاکٹر چیک کرتے ہیں کہ دن پورا نکال لے گا شام کو بھی ڈاکٹر چیک کرتے ہیں کہ رات درست سے نکال لے گا بہت اعلیٰ نظام ہوتا ہے اور اس میں کوئی بادشاہ مستثنا نہیں ہے بالکل نہیں ہے بہت اعلی کانا اس میں ہمارے بادشاہ بھی داخل ہیں تمام دنیا کے لیکن بڑھاپے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہوتی ہے تو یہ دنیا کی مثال پیش کی اللہ پاک نے اس طرح ہے بس جیسے پیدا ہوتا ہے بندہ جوان ہو جاتا ہے پھر بڑھاپا کسی اور جگہ سے بھی کھانا گا آئے آئے اور عجل جو وقت مقرر ہے وہ آ جائے گی یہ دنیا کی مثال ہے لہٰذا چاہیے کہ انسان کا قدم کس طرف جا رہا ہے اور اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی زندگی کو روکے اپنے بڑھاپے کو نہ آنے دے موت کا فیصلہ نہ ہو نہیں ہو سکتا لہذا اسلام کی تعلیم وہ ایک تعلیم ہے اس کے مطابق زندگی امان اور عقیدہ ہو انسان کا وہ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوگا برا پانا یقینی ہے موت پانا ہی یقینی ہے. یقین ہے سوال جواب ہونا یقین ہے لہٰذا اس کے لیے اس مرد مجاہد کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے اللہ کسی وقت نہیں اس وقت, کر جائے تو اس وقت ہمارے منہ سے جملہ کا نکل رہا ہو مال الحیات الدنیا. یہ مال دولت, یہ مال دولت, دولت دنیا یہ رشتہ وہاں میں گما لا الہ الا اللہ اقبال کہتا ہے نا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پہ رام یہ کزن یہ دادی پیترا یہ چاچا یہ بھتیجے کیا چیز ہے کوئی چیز نہیں ہے دوستو انسان کا اپنا ایمان اور عمل صالح ہے اس کا بھتیجا ہے روم اس کا اچھا چاہ ہے روشن رو اس کا خزانہ ہے جو اس کا ایمان اچھا ہے لا الہ الحا اللہ ہے نوکیا ہے, ہے دنیا دنیا کی جب زینت جو سب جو سب ہے تھوڑا نخرا ہے شیشہ ہے ہمارے دو بچے ہیں ہمارے پرانے زمانے میں یہ شیشہ ہوتی تھی آپ کا شیشہ جی ہے کہ ایک ہی بچہ ہے جی ہاں ایک ہی بچہ ہے زیادہ نہیں ہے آج کل بری ہے. تو بڑی مشکلات کو پو کھلا رہا ہے جب زیادہ ہو جائیں گے تو ان میں مشکل ہوگا آج کے اسلام کی سوچ پیش کر رہا ہوں اسلام اس کا مسلمان کی سوچ جو مغرب کے تصورات ان کے نظریات کا بدا ہوا ایک بچ ہو گیا الحمد للہ اسی کو پورا کر دے یہ سوچ ہی نہیں ہے کی طرح بھی کر رہا ہے تو خاندانی منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور, جو ہونی چاہیے اور خود وہ سر کر, کے افغانستان میں دیکھ کر مسلمانوں کو مرواتے ہیں اس میں تو کوئی خاندانی منصوبہ بندی کی بات نہیں ہے اور مسلمان کو بچے پیدا کرنے سے منع کیا جاتا ہے کی زیادہ ہو جائیں گے تو دو کو آلم بنائے گا دو کو مجز بنا دے گا دو کو دنیا کا علم سکھا کے کام کرے گا اس لیے اس کو زیادہ بچوں سے منع کیا جاتا ہے جو باقی رہتی ہے, کیا کہتا ہے؟ قدمت آخرت میں انسان افسوس کرے گا لوگ میں کے کچھ ہوتی نظام دنیا سال کر لیتی نماز میں اللہ وَلَا حَوْلَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعلي <العظيم> کو بہت زیادہ بیان فرمایا کہ یہ باقی بہت سال خا عبداللہ ابن عباس لابی ہے. فرماتے ہیں سرکار کا فرمان ہے لا حَوْلَ <العظيم> جنت کا خزانہ وغیرہ وغیرہ بھی ملتا ہے اور دنیا کے ننانوے گن رخصت ہو جاتے ہیں جو شخص تیسرے کرنے کا غرب زیادہ کرتا ہے یہ باقیات و صالحات ہیں جن سے امید بھی لگائی جا سکتی ہے جن سے امید بھی لگائی جا سکتی ہے کہ آخر میں اللہ سے راضی ہوگا اللہ سم لسی فرمائے